تو اب آ وہ سورت النساء کی آیت نمبر ایک سو انیس جو میں نے کہا تھا کہ میں انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل کے ساتھ آج گفتگو کروں گا جو اس میں شیطان نے یہ بات کہی تھی رو میں ضرور ان کو ابھاروں گا اس بات پر کہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑیں گے ٹیمپر کریں گے اس کانٹیکٹ میں کچھ ضروری چیزیں میں بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں پرانے پاک اب بے شک بند کر لیجیے کیونکہ اسی آیت کے اوپر اب ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو ہونی ہے اگر ہماری گفتگو بھی وہی عام ہو کہ پرانے پاک پڑا اور چند ایک چیزیں بیان کر کے تو اٹھ کے تو فائدہ نہیں آج کے ایشوز کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے تو یہ آیت کے شیطان حکم دے گا اس بات کا کہ یہ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو بگاڑ دے اس کو اگر طویل خاص کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ کون سی چیزیں ہیں جن کے بگاڑنے کا شیطان حکم دے گا ان میں ٹاپ آف دا لسٹ چیز یہی جو پہلے بیان ہو چکی ان سے پچھلی آیات میں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کے نام پر جانور چھوڑنا غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا جبکہ یہ جانور اور یہ قربانیاں تو اللہ نے اس لیے پیدا کی تھی ان کی خلکت کا مقصد تو یہ تھا کہ ان کو اللہ کے نام پر قربان کیا جائے نہ کہ بھتوں کے نام کے اوپر یا کسی اور بزرگ کے سالے ثواب کے لیے اس کو ہم شپ کے درجے میں تو نہیں سمجھتے اس کو ہم جو ہے وہ بزت کے درجے میں سمجھیں گے لیکن بہرحال وہ بھی بہت کبھی بار ہے اور باقی ڈیٹیل انشاءاللہ شاء الانام کے اندر آ جائے گی کہ غیر اللہ کے نام پر جو جانور چھوڑتے ہیں اس حوالے سے اسی طریقے سے خلقت میں تغیر کرنا یہ ہے کہ مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کریں اور عورتیں مردوں کی مشابہت اختیار کریں یہ بھی خلقت کے اندر ہے تبدیلی کہ اللہ تعالیٰ نے مرد بنایا تھا لیکن کام عورتوں والے اس نے شروع کر دیے اپنا گیٹ اپ عورتوں والا بنانا شروع کر دیا اور بنایا عورت تھا اور اس نے مردوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا تو طبیل عام کے اعتبار سے اس کی پھر ڈیٹیل میں جب جانا شروع کریں گے تو کافی ساری چیزیں ڈسکس ہو سکتی ہیں اور اس میں جو چابی ہے وہ حدیث ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لاگت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابعت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتی ہیں بولے آباد یہ ہے اصل بنیاد کوئی بھی مرد اگر عورتوں والا گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا چاہے اپنے لباس کے اندر اڈاپٹ کرے اپنے بالوں کے اعتبار سے کسی بھی اعتبار سے عورتوں والا اگر گیٹ اپ اڈاپٹ کرے گا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لانت کا مسق ہوگا ولی ول اب اس میں میں اس ڈیٹیل میں نہیں پڑھوں گا جو آج کل سائنٹفک چیزیں سامنے آئی ہیں کلوننگ کا مسئلہ ہے اسی طریقے سے میوٹیشن کا مسئلہ ہے لیکن ایک چیز میں ضرور ایڈریس کروں گا یہ سارے مسئلے ابھی اجتہادی ہیں ان کے اوپر دونوں طرف رائے جا سکتی ہے لیکن ایک چیز جس کو ہم کہتے ہیں گرافٹنگ پیون کاری کرنا یہ بھی اللہ کی تخلیق کو بدلنا ہے لیکن اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے وہ مسلم کے اندر کتاب الفضائل چیپٹر کے اندر اوپر تلے تین احادیث موجود ہیں اور اس پر بات بانا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاط کن امور کے اندر واجب ہے اور کن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اجازت دے دی وہ تعبیر نہل والا واقعہ ہے بڑا مشہور ان تینوں روایتوں کا خلاصہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف ہجرت کر کے آئے تو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ پیونکاری کرتے ہیں درختوں کی اچھی فصل حاصل کرنے کے لیے خصوصاً کھجور کے درخت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیان فرمایا کہ اگر تم ایسا نہ کرو تو کیا ہے بہتر تو یہی ہے کہ تم ایسا نہ کرو جو درختوں کی پیونکاری کرتے ہیں تو وہ رک گئے اس بات سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ وہاں سے گزرے تو پوچھا کہ بتاؤ کہ تمہارے اس پھل کا کیا بنا جو پیونکاری کے بغیر کیا تھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پھل تھوڑا لگا ہے پیونکاری نہ کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں کسی بات میں تجربے سے یہ بات پتا چل گئی ہے کہ یہ فائدہ مند ہے تو اس کو اختیار کرو میں بھی ایک انسان ہوں جو بات میں تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں اس کو تو تم اسی طریقے سے ایکسپٹ کر لو باقی جو میری ذاتی رائے ہو تمہارے دنیاوی معاملات کے اندر تو وہ تم پر ماننا واجب نہیں ہے تم عالم بے عموری دنیا تم دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے ہیں اللہ کا شکر ہے امام مسلم پر کروڑوں رحمتے ہوں کہ یہ حدیث انہوں نے نقل کر دی اور اس کو گسا ہی نہیں سمجھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیونکہ آپ نے خود ارشاد چھاخ فرمایا تو اس سے یہ بات پتا چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات کے اندر سوائے ان چیزوں کے جن کو دین کے حصے کے طور پر پریزنٹ کیا ان کو چھوڑ کر باقی معاملات کے اندر آپ صلی اللّہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تم عالم عموری دنیا کو تم اپنے دنیا کے کاموں کو بہتر سمجھتے نہیں تو کوئی ہم سے گلہ کر سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایٹم بم بنانے کا طریقہ نہیں بتایا ہمیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا بھی نہیں ہے آپ صلی اللّہ علیہ وسلم تو یہ ہدایت سکھانے کے لیے ہے یہ آپ کا ٹاپک تھا یہ چیز آپ سکھانے کے لیے ہے اور وہ الحمدللہ پوری انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تنقید نہیں ہے تو اب آ جائیں اسی حدیث کی طرف جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ ان مردوں پر لانت جو عورتوں کی مشابت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر لانت جو مردوں کی مشابعت اختیار کرتی ہیں تو ہمارے اس معاشرے کے اندر کئی چیزیں خلقت کی تبدیلی کے اعتبار سے ہو رہی ہیں ہمارے پڑوسی شہر میں گجرات کے اندر یہاں سے تقریباً تیس چالیس منٹ کی ڈرائیو ہے ایک مزار کا نام ہے شاہ دولہ ولی اور یہاں وہ ان کی وہ چوئیاں بھی آتی ہیں جو کہتے ہیں شاہ دولہ ولی کی چوئیاں ہیں یہ ان کے چھوٹے چھوٹے منہ ہوتے ہیں ان کے خلاف پورے پورے کوالم اخباروں میں لکھے گئے ہیں کہ وہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہ لوہے کے پھول پہنا دیتے ہیں پھر ان کے چہرے جو ہے نا وہ ان کا سر جو ہے وہ باقی جسم سے چھوٹا رہ جاتا ہے اور چوہے کی طرح شکل بن جاتی ہے ان کی اور اس کو وہ کرامت بزرگوں کی بتاتے ہیں حالانکہ اس کو ٹیمپر کیا ہوا انہوں نے اللہ کی فلکر کو بدلتے ہیں اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے اور کوئی اس کو روکنے والا نہیں العلان خلاف شرع کام ہو رہے ہیں اور نہ گورنمنٹ کے کانوں پر جھو تک رینگتی ہے اور نہ ہی بیچارے علماء کا طبقہ اتنا مضبوط ہے کہ ان کو بائی فورس ہو سکے اسی طریقے سے جاپان کے اندر میں نیشنل جغرافی پر دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر چھوٹے پاؤں جو ہیں یہ خوبصورتی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں تو عورتوں کو وہ بچپن سے ہی لوہے کی جوتیاں بناتے ہیں بیس پچیس پچیس سال کی عورتیں ہو جاتی ہیں اور ان کے پاؤں کا سائز تین سے چار انچ سے زیادہ نہیں ہوتا اتنا ہی ہوتا ہے بس کیونکہ لوہے کی جوتیاں پہنا بنا کے وہ پاؤں پھر بڑھتے ہی نہیں ہیں ادھر ہی وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ان کے پاؤں یہ بھی خلکت کی تبدیلی اور اسی طریقے سے آج کل جو لوگوں کو جبانی کا شوق چڑا ہوا ہے پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں یہ بھی خلکت کو تبدیل کرنا ہے اگر کسی شخص کے ساتھ کوئی میڈیکل ایشو ہو جائے کوئی کسی بندے کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا کہ ایکسیڈنٹ میں اس کے کچھ چہرے کی کھال یا کسی اور جگہ کی जल جل گئی ہے یا آپریشن تو وہ اس کے لیے پلاسٹک سرجری کروانا یہ الگ بات ہے لیکن ایک بندہ بڑھا ہو چکا ہے اور وہ چاہتا ہے میں اب جوان نظر آؤں تو اپنی پلاسٹک سرجری کروا لیں تو یہ اللہ اللہ کی بنائی ہوئی خلکت کو بدلنا ہے اس کی مزید ڈیٹیل میں جاتے ہوئے جامع ترمجی کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں کے لیے ریشم اور سونے کو حرام کر دیا اور میری امت کی عورتوں کے لیے ریشم اور سونے کو حلال کر دیا اب یہ بھی گیٹ اپ میں تبدیلی ہے کہ اگر مرد کانوں میں بالیاں پہننا شروع کر دے سونے کی یا ہاتھ میں انگوٹھیاں بالی تو ویسے ہی نہیں پہن سکتے انگوٹھی بھی چاندی کی پہن سکتے ہیں سونے کی بنائے یا میں یہ بات بتا دوں کہ وہ چند احادیث جن کی بنیاد پر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کو غلطی لگی کہ انہوں نے عورتوں کے لیے بھی سونا پہننے کو حرام قرار دے دی دیا ان کے نزدیک عورتیں بھی سونا نہیں پہن سکتی تو وہ تمام احادیث اسماء اور اجال کی روح سے ضعیف ہیں صحیح حدیث یہ جامعہ ترمزی کے میں نے بیان کر دی اس کو امام ترمزی نے بھی حسن صحیح کہا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی بتفل حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی اپیل کی تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بھی اتار کر دے دی سیدنا ذرا بلال رضی اللہ عنہ کو تو اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ عورتیں کانوں میں بالیاں پہنتی تھیں کانوں کو چھدوا کر تو کانوں کا چھدوانا عورتوں کے لیے یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے مرد کریں گے تو یہ حرام ہو جائے گا عورتوں کے لیے جانا اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم کی متفقول حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے یہاں تک زلفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تک کی بعض روایت میں آیا کہ آدھے کان تک بال ہے پورے کانوں تک اور جامع ترمزی کے اندر اور سن بداؤت کے اندر یہاں تک موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال مبارک بعض اوقات کانوں کی لو سے بھی نیچے چلے جاتے تھے لیکن کندھوں سے اوپر رہتے تھے یہاں تک بس یہاں تک مرد بال رکھ سکتا ہے یہ عورتوں کی مشابت نہیں ہوگی جیسے ہی کندھے سے نیچے بال جائیں گے مرد کے تو عورتوں کی مشابت شروع ہو جائے گی اب یہ آپ دیکھ لیں ہمارے کئی عام مزارات کے اوپر ایسے ایسے بیٹھے ہوئے لوگ اتنی لمبی لمبی انہوں نے لیٹیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور کئی منتیں مانی ہوئی ہوتی ہیں بچوں کو اتنی لمبی لمبی لیٹیں رکھوا دیتے ہیں یہ تمام چیزیں حرام ہیں بلکہ جو منت کتاب و سنت کے خلاف مانی گئی ہے اس کا نہ پورا کرنا واچ ہے پورا کرنا نہیں نہ پورا کرنا واچ ہے یہاں میں کریٹیکل حدیث بتا دوں جو شاید ہمارے لیے نہیں ہو صحیح مسلم کے اندر کتاب شاہل نمبر کے مطابق سات سو اٹھائیس نمبر حدیث ہے نمبر میں نے اس لیے بتا دیا کہ یہ مطلب بہت کرٹیکل تھا کہ سیدنا ابو سلمہ بن عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کے رضائی بھائی تھے یعنی دودھ پیا ہوا تھا دونوں نے ایک عورت کا محرم تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ امہات المومنین ربی اللہ ان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال کاٹ لیے تھے اور ان کے بال شولڈر تک یہاں تک شولڈر سے جسٹ نیچے کیونکہ لبے بال عورت کی زینت ہے کیونکہ امہات المومن کے لیے اب زینت کرنا بین ہو گیا تھا کیونکہ وہ کسی اور مرد سے شادی نہیں کر سکتی امت کی مائیں ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اپنے بال چھوٹے کروا لیے تھے کہ اب ہم کس کے لیے زینت کریں تو اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر مرد کی اجازت ہو تو عورت اپنے بال چھوٹے کروا سکتی ہے لیکن شولڈر سے جس نیچے تھا اس سے اوپر کرے گی تو مردوں کی مشابت ہوگی شولڈر سے نیچے رہنے چاہیے تو عورت بال کٹوا سکتی ہے اس کی اجازت موجود ہے لیکن یا یہ بھی بات یاد رکھیں کہ عورتیں آج کل اسی حدیث کی آڑ میں کہ مردوں کی سی صورت نہ بنائی جائے گلوب کرتے ہوئے اپر اپ ل کرواتی ہے اس میں تو کوئی اختلاف نہیں کہ اگر عورت یا مرد کے اندر ایسی معاملات ہو جائیں جو کہ ایک دوسرے کی جنس کے ساتھ میچ کر رہے ہو جنس کے ساتھ اس میں تبدیلی کی جا سکتی ہے مثال کے طور پر ایک عورت ہے اس کے داڑھی اور موج کے بال نکل آتے ہیں تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس خلکت کو بدلے کہ اپنے موچ کے بال ریموو کرے داڑھی کے بال ریموو کرے عورت کے لیے تاکہ اس کی مردوں والی مشابہت نہ بنے لیکن یہ اس صورت میں اگر داڑھی موچھ نکل آئے اگر داڑھی مونچھ نکلی نہیں یہ باریک باریک سے جو بال ہوتے ہیں پورے جسم کے اوپر ان کو نہیں عورت ریموو کروا سکتی اسی طریقے سے یہ آئی بروز جو بنواتی ہیں عورتیں ابرو کے بھو کے بال ریموو کر دیتی ہیں اور اس آڑ کے اندر کے لیے جو ہے وہ مردوں سے مشابہت نہ ہو جائے بہت موٹی ہیں ہماری بھویں تو ہم نے ان کو پتلا کرنا ہے اس طرح کے بہانے بنا کر تو ایسا کرنا بھی شریعت میں حرام ہے اس کے بارے میں پرٹیکولر بخاری اور مسلم کے اندر حدیث بھی موجود ہے اب اس میں معذرت کے ساتھ ہمارے ملک کے اندر ایک بہت بڑی خاتون ہے اور میں سمجھتا ہوں پچھلی صدیوں میں بھی ان کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی جتنا انہوں نے دین کی خدمت کے حوالے سے کام کیا ہے ڈاکٹر فرت ہاشمی لیکن ہم نے پورے سکا راغیوں کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے وہ رابطہ کرنے کے بعد یہ بات بالکل ثبوت تک پہنچی کہ ان کے دست میں جانے والی عورتیں بھی یہ اپنے بال جو ہیں اپر جو یہ ہائی بروز ہیں یہ بنواتی ہیں اگرچہ ان کو یہ حدیثیں بھی پتا ہے لیکن وہ ان احادیث کی تعویل کرتی ہیں وہ حدیثے میں آگے انشاءاللہ بیان کرتا ہوں ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ موٹے اگر یہ ہو جائیں گے آئی بروز تو یہ اور مردوں کی مشابیت ہو جائے گی لہذا اگر اس کو تھوڑا سا کم کر لیا جائے تو یہ مردوں کی مشابیت سے بچنے کے لیے ہم کرتے ہیں تو یہ بالکل ظلم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب تو سائنٹیفک دور ہے سٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کیا جائے عورتیں ہی اکٹھا کریں کہ ایوریج عورتوں کی آئی بروز کی چوڑائی کتنی ہوتی ہے؟ اب نیچرل ہی اگر اتنی ہوتی ہے اور اس کو خا مخواہ کہنا ہے یہ ایک خاص ہاتھ سے بڑھ گئی ہے اور اس کو اب باری کرنا ہے تو یہ بڑی جاتی والی بات ہے اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اکٹھا کریں اس کے بعد وہ کیلکولیشن کر لیں لیکن وہ جب ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ یہ بہت کم ہوگا کہ ایسا معاملہ ہوگا کسی عورت کی یہ بہت زیادہ بڑھ جائے اور ماتھے تک بال چلے جائے ایسا نہیں ہوگا یہ صرف ایک اتکیب روڈ نکالا ہوا ہے اس معاملے کے اندر تو معذرت کے ساتھ ان معاملوں میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے اور یہ ہے وہ کڑوی گولی جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفع حدیث ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ لانت ہے ان عورتوں پر جو گدواتی ہیں نمبر ایک جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں نمبر دو اور نمبر تین جو عورتیں خوبصورتی کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں اور اپنے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اب اس میں الفاظ ہے عبداللہ بن مسعود علی اللہ تعالیٰ کی کہ لالت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عورتیں یہ تین کام کرتی ہیں گدوانا گدوانا یہ ہوتا ہے کہ جسم کے اوپر نشان بنوانا جس طرح یہاں بھی کبھی یہ سرکس وغیرہ لگتی تھی تو مرد بھی اپنے ہاتھ پہ یہ نام لکھواتے ہوتے ہیں تو گدوانا آج کل بھی یہ جو فٹ بالرز ہیں یہ کام کرتے ہیں اسی طریقے سے افریقہ کے اندر جو لوگ ہیں وہاں پر عورتیں اور مردوں کے اندر یہ رواج ہے اپنے جسم پہ نشان بنوانے کا تو اس پر لانت فرمائی گی چہرے کے بال نوچنے والی عورتوں پر اور دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرنے والی عورتوں پر جو خوبصورت بننے کے لیے اللہ کی خلقت کو بدلتی ہیں یہ الفاظ ہے اس حدیث کے اندر صحیح بخاری اور مسلم کی اچھا بیان کی تو ایک عورت تھی جس کا نام تھا ام یعقوب ان تک یہ بات پہنچی تو وہ بھلا بن مسعود رضی اللہ تعالی کو ملنے کے لیے آئیں اور پوچھا کہ آپ جو ہیں وہ اس طرح لعنت فرماتے ہیں عورتوں پر اس طرح کی عورتوں پر تو انہوں نے کہا ہاں میں کیوں نہ ان پر لعنت کروں جن پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت کی اور جن پر قرآن کے اندر لانت کی گئی اب وہ کوئی عورت پاکستانی تو نہیں تھی کم از کم وہ تابع تو ہوگی ہو سکتا ہے تابیہ ہو وہ کہنے لگی کہ میں نے پورا قرآن دو گتوں کے درمیان جو ہے پڑھ لیا ہے مجھے تو نہیں پتا کہ قرآن پاک میں کہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لانت فرمائی ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اگر تم نے قرآن غور سے پڑھا ہوتا تو تجھے مل جاتا کیا تم نے یہ سورت الحشر کی آیت نمبر سات نہیں پڑھی بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما آتا رسول جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے اسے لے لو اور جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دے اس سے رک لو تم نے یہ نہیں پڑھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں پر لانت فرمائی ہے تو اللہ ہی نے لالت فرمائی نا کتاب اللہ میں ہی لانت ہوئی نا تو اس نے آگے سے پھر ایک اور بات کر دی عورت تھی سمجھدار وہ کہنے لگی کہ آپ کی بیوی یہ سارے کام کرتی ہے ہم نے تو یہ سنا ہے عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاؤ گھر میں جاؤ میری بیوی کو دیکھو تو وہ عورت اندر گئی اس نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی کو دیکھا پھر واپسی پہ شرمندہ ہو کے باہر نکلی اور کہنے لگی کہ عبد آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرتی دی. انہوں نے آگے سے شاد فرمایا کہ اگر میری بیوی یہ کام کرتی ہوتی پھر میرے ساتھ رہتی ہی نہ ہوتی اس طرح کی بیوی میں نے نہیں رکھنی تھی اللہ یہ صحابہ اکرام علی امردوان کی شان ہو سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں اب یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزا کرنے سے منع فرمایا ہے قزا کہتے ہیں سر کے کچھ بال ریمو کر دینا اور کچھ باقی رکھنا جیسا یہ فٹ کرتے ہیں اور یہ افریقہ کے اندر بہت روایت ہے کہ پوری پوری لائنیں بنائی ہوتی ہیں بالوں کی تھوڑے اسے کے مونڈ دیے پھر کچھ اسے کے رکھ لیے پھر مونڈ دیے پھر کچھ رکھ لیے اور یہاں پر بھی یہ پیالہ کٹ کروائی جاتی ہے جو یہ اسی کی فارم ہے ازا لیکن اس میں مونڈنے کے الفاظ ہیں اگر کسی شخص کی یہاں سے بال کم ہے اوپر سے زیادہ ہے وہ اس میں نہیں لائک کرے گا جیسے بال فنیٹک قسم کے مولوی ان پہ بھی فتوا لگا دیتے ہیں یہ مونڈنے کے بارے میں ہے اگر کسی کے یہاں سے بال ہلکے ہیں اوپر سے زیادہ ہیں اس پہ نہیں آئے گا کیونکہ مونڈنے کے بارے میں ہے. کہ مکمل طور پر یہاں پہ شیو کر دے پھر بال رکھے پھر شیو کر دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قزا کرنے سے منع فرمایا تو نافی رحمتہ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے پھر بیان فرمایا قزا کرنا یہ ہے کہ کچھ حصے کے بال بالکل صاف کر دیے جائیں اور کچھ رکھے جائیں اور اس کی ڈیٹیل بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو دیکھا جس کے سر کے کچھ بال ریموو کیے ہوئے تھے اور کچھ بال جو ہیں اس کے وہ باقی تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا تو یہ پورے سر کے بال رکھ لے یا اس کی ساری ٹینڈ کر دو مکمل طور پر حلق کر دو اس پر لیکن یہ والا کام نہ کرو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے سے منع فرمایا ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ یہ ہمارے جو باڈی بلڈر حضرات جو ہیں یہ بعض اوقات پورے جسم کے بال بھی ریموو کر دیتے ہیں اب سائنٹیفکلی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ ان بالوں کی اہمیت ہے سوائے ان بالوں کے جن کی ڈیٹیل آگے آئے گی کہ وہ بال ریموو کرنا شریعت نے ضروری ٹھہرائے ہیں اور اس کی حکمت بھی سامنے آ جائے گی تو پورے جسم کے بال صاف کرنا میڈیکلی بھی بالکل غلط ہے اور بعض لوگ پھر بانا بناتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر بال بھی بہت ہیں ہارمونس کی ڈسٹرب ہو جانے کی وجہ سے اس لیے بال ریمو کرتے ہیں بھائی جتنے بھی بال ہوں اتنے بال نہیں ہے کپڑوں سے باہر آنا شروع کر دیں گے اور آپ کے لیے مصیبت بن جائے گی ایسی صورت حال نہیں ہوتی انسان اپنے اوپر تھوڑا سا کنٹرول کرے تو شریعت کی پاسداری کر سکتا ہے اب ایک اور مسئلہ کہ عورتوں کو اگر عورت بال جھڑکی بیماری ہو جائے تو صحیح بخاری اور مسلم کی متفل حدیث ہے کہ امام جو بال گدواتی ہیں بال کے اندر بال گون دیتی ہیں جس طرح یہاں پراندہ استعمال کیا جاتا ہے یہ تو جائز ہے کہ دھاگے کا پرانگا عورتیں جو ہے وہ بالوں کو سیدھا رکھنے کے لیے اس میں پرانگا ڈال لیتی ہیں لیکن بالوں کے اندر اگر بالوں کا پراندہ ڈالا جائے گا تو یہ حرام ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے حتیٰ کہ بخاری اور مسلم میں یہاں تک ہے کہ ایک عورت نے کہا کہ میری بچی کی شادی ہونے والی ہے اس کے بال بہت چھوٹے ہیں بیماری کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں تو آپ کیا مجھے اجازت دیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ بگ لگانا بھی شریعت کے اندر حرام ہے البتہ اس میں ایک گنجائش نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر بال ٹرانسپلانٹ کروا لیے جائے وہ خلقت کو بدلنا نہیں مثلا ایک بندے کی عمر ہی چھوٹی ہے اور وہ گنجا ہو گیا ہے بیس بائیس پچیس سال کی عمر میں تو اب اگر اسی کے اپنے بال یہاں سے پیچھے سے اتار کر وہ ٹیشوز وغیرہ جو ہے وہ یہاں لگا لیتے ہیں سینٹر میں اور بال اگنا شروع کر دیتے ہیں یہ معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہے ٹرانسپلانٹیشن کرنے کا معاملہ یہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے یہ اسی کی چیز اس کے اوپر لگا لی ہے لیکن ایک اسی سال کا بابا وہ یہ کام کروائے گا وہ پھر خلقت کو بدل رہا ہوگا کیونکہ اس کے لئے اس عمر میں ویسے ہی بال جا کے جھڑ جانے میں جوان آدمی کی بات کر رہا ہوں تو اس کو اس چیز کی جان لیکن وگ پہننے کی بالکل قطن اجازت نہیں اور اس میں پھر بڑے ایشو بھی آ جاتے ہیں اور غسل کا مسئلہ اور باقی ساری چیزیں آ جاتی ہیں اور یہاں پر کیٹاگوریکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا ہے یہ جو میں نے مسئلہ ٹرانسپورٹیشن کا بیان کیا یہ اجتہادی مسئلہ ہے اگر اس میں کسی کو اختلاف ہو تو وہ اختلاف رائے رکھ سکتا ہے اب یہاں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ جامعہ ترمزی سن نبی دعود اور سن نسائی کی حدیث ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے جن کا نام تھا ابن سعد ان کی ایک جنگ کے دوران ناک کٹ گئی ناک کٹ گئی تو انہوں نے چاندی کی ناک بنوا کر یہاں لگائی ظاہر ہے کہ انسان بدسورت لگتا ہے ناک کٹ گئی کسی کی یہاں بھی ایکسیڈنٹ میں ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ حادثہ لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ چاندی کی ناک کے اندر بدبو پھیل گئی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ یہ چاندی کی ناک ریموو کر کے سونے کی ناک لگا لو کیونکہ سونا آپ کو پتا ہے سب سے الیٹ میٹل ہے یہی سونے کی خوبی ہے کنڈکٹر بھی ہنڈریڈ پرسینٹ ہے زنگ بھی اس کو نہیں لگتا اگر بجلی کی بچت کرنی ہو تو سونے کی تاریں ہونی چاہیے لیکن سونا مہنگا بہت ہے جس طرح لکڑی کے اندر دیار ٹاپ آف دا لسٹ ہے اسی طریقے سے میٹلز کے اندر سونا تو اس سابی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اس کی سونے کی ناک بنوا کر یہ لگائے ترمزیب دود اور نسائی کے اندر موجود ہے اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اگر کسی کے آزار کسی ایکسیڈنٹ میں ضائع ہو جائے تو وہ آزار لگوا سکتے جیسے آج کل کسی جی کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے وہ لگوا سکتا ہے بازو ٹوٹ جاتا ہے اسی طریقے کان کسی کا کٹ جاتا ہے تو وہ کان لگوا سکتا ہے ہتھی کے سونے کا بھی لگوا سکتا ہے اس سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ اگر جو ہے وہ بدبو پھیلنے کا خدشہ ہو کسی کا دانت ٹوٹ جائے جب کہ اس کی دانت ٹوٹنے کی عمر نہ ہو تو وہ سونے کا بھی دانت لگوا لے تو یہ جائز اب یہ دیکھ یہ واضح حدیثیں موجود ہے الحمدللہ اب میں یہ مسائل بیان کر رہا ہوں تو آپ میری تقلید کرنا شروع کر دیں گے مجھے دسوں قرآن دیتی مسئلے کتنے لکھے ہیں سارے مسئلے الحمدللہ کتاب و سنت میں لکھے ہوئے ہیں اور یہ جدید مسائل جو آج تک آ رہے ہیں آج بھی اجتہاد جاری ہے یہ کہیں فکس نہیں ہو گیا بارہ سو سال پہلے کیا مد تک اجتہاس جاری رہے گا آج کے دور کے کئی مسئلے ہیں جو میں نے پچھلی دفعہ اجماع والے ٹاپک میں بتا بھی دیا کہ جو آج کے دور کے مسائل ہیں لہذا مصنوعی اعظہ لگانا بھی درست ہوا اسی طریقے سے کوئی شخص اپنی زندگی کے اندر اپنا کوئی علم ڈونیٹ کر سکتا ہے کسی کو مثال کے طور پر میڈیکل یہ چیز پروف ہو چکی ہے کہ اگر کسی شخص کا ایک گردہ ہو تب بھی وہ زندہ رہ سکتا ہے اور اللہ نے ہمارے جسم میں دو گردے رکھے ہیں لیکن اس کو بیچا نہ جائے اگر کوئی شخص اپنے قریبی بھائی کو باپ کو گردہ دے سکتا ہے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے اور اس کی وجہ سے اس کی جان بٹ سکتی ہے تو یہ جائے لیکن دل نہیں کسی کو نکال کے دے سکتا کیونکہ وہ تو خود مر جائے گا اسی طریقے سے مرنے کے بعد بھی آزاد اپنے ڈونیٹ نہیں کر سکتا اس پر بھی اتفاق مرنے کے بعد وہ جس طرح ہے وہ اللہ تعالی کی امانت ہے اس کو اسی طریقے سے سپرد کیا جائے نہ وہ خود وسیعت کر سکتا ہے نہ پیچھے کوئی کر سکتا ہے جتنا یہ شری لنکا کے اندر رواج ہے کہ وہ آنکھیں ڈونیٹ کر جاتے ہیں شریعت کے اندر اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے تو یہ میں نے الحمدللہ چیزیں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کر دی اب وہ چیزیں بیان کرنے لگا ہوں کہ جن چیزوں کا ریموو کرنا وہ فطرت میں داخل ہے ایسے بال جن کا ریموو کر دینا جن کا صاف کر دینا فطرت ہے ابھی تک تو وہ باتیں ہوئی تھی کہ یہ کام آپ نے نہیں کرنے اب کون سے ایسے کام ہیں جن کا کرنا فطرت کے اندر داخل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزیں فطرت میں داخل ہیں پانچ چیزیں نمبر ایک ختمہ کروانا اب یہ بھی گوشت کو بدلنا ہے کاٹنا ہے لیکن یہ فطرت میں داخل ہے نمبر دو زیر ناف بال صاف کرنا نمبر تین بغلوں کے بال اکھیڑنا یا صاف کرنا اس پر بھی اجماع ہو چکا ہے حدیث میں الفاظ اکھیڑنے کے لیکن یہ صاف کرنا بھی اکھیڑنے میں ہی داخل ہے نمبر چار ناخنوں کا کاٹنا اور نمبر پانچ موچھوں کا کاٹنا یہ پانچ چیزیں ان چیزوں کو کرنا یہ فطرت میں داخل ہے یہ فطرت کو بگاڑنا نہیں ہے اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں پانچ مزید چیزیں بھی بیان ہوئی ہیں سب چیزیں ہیں اس میں اور جو پانچ باقی چیزیں بیان ہوئی ہیں اس میں سے ایک داڑھی دوسرا مسواس تیسرا ناک میں پانی ڈالنا چوتھا جوڑوں کو دھونا یعنی جسم کے مختلف جوڑ جو ہیں ان کو دھونا غسل کے اندر اور وضو کے اندر اور پانچواں پانی کے ساتھ استنجا کرنا تو یہ پانچ چیزیں اس کے اندر ملائے تو دس چیزیں فطرت میں داخل ہوئیں تو اصل مقصد ہے صفائی کرنا اور یہ تمام چیزیں مسلمز جیوز کرسچنز تمام کے درمیان متفقن علیہ چیزیں ہیں یہ جوس کرشچن مسلم تمام ختنہ بھی کرواتے ہیں بال بھی کرتے ہیں انڈر آم جن کو ہم کہتے ہیں یہ ساری چیزیں رموو کرتے ہیں وہ اور یہ ان کی کتابوں میں بھی ہے اور پریکٹیکلی ان کا عمل بھی ہے اس کے اوپر اور اب میڈیکلی بھی یہ چیزیں ثابت ہو چکی ہیں کہ ان چیزوں کا ریموو کرنا یہ بہت ضروری ہے اور صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نقصان مالک رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اس کی ہر مقدار جو مقرر فرمائی تھی وہ چالیس دن ہے یہ چالیس دن کے اندر اندر یہ چیزیں ریموو کرنی ہے یہ جو عوام کے اندر مشہور ہے کہ چاول کے دانے کے برابر بال ہو جائیں اور یہ ہو جائے یہ کوئی چیز نہیں موجود ہے چالیس دن کی ہاتھ ہے زیادہ سے زیادہ کم سے کم سنت یہ ہے کہ ہر جمعے کو یہ بال ریموو کر لیے جائے اب کیونکہ یہ اس کو ریموو کرنا ہے لہذا اس کے لیے کوئی بھی طریقہ اڈاپٹ کیا جائے گا چاہے وہ پاکی ریزر ہو یا ویکس ہو یا اس طریقے سے کوئی ہیئر ریمووینگ کریم ہو ان تمام چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے اور حکمت اس کے اندر کیا ہے دیکھیں میں نے اس پر بڑا غور کیا تو مجھے یہ چیز سمجھ آئی کہ ہمارے جسم میں تین حصے ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو سکتا ہے اور وہ حصے پسینے کی وجہ سے خراب ہو سکتے ہیں ایک یہ ہمارے جو انڈر آرمز ہیں بگلے یہ جوڑ اور دوسرا زیر ناف والا حصہ چھوٹی شرمگاہ سے لے کر بڑی شرمگاہ کے دھونے تک کی جگہ اور تیسرا انگلیوں کے درمیان جو ہماری پاؤں کی انگلیاں یہ بھی ہمیشہ کٹھی رہتی ہیں آج کی تو کھلی رہتی ہیں مومی یہ تین جگہ ہیں جہاں پر پسینہ جمع ہو کر بیماریاں ہو سکتی ہیں اچھا اللہ تعالی نے کیسا احتمام کیا اس کا کہ مسلمان کو حکم دیا کہ وہ یہ بال صاف کرے وہ بال جب رہتے ہیں تو بدبو پیدا ہوتی ہے اور عموما ہم لوگ بھی غیر مسلموں سے جب ملتے ہیں میں خود چائنا بھی گیا اور وہاں لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی غیر مسلموں سے بدبو آتی ہے اس کو وہ روحانی طور پر لے کے جاتے ہیں یہ نہیں ہوتی ہے کہ وہ صفائی نہیں کرتے ہیں پسینا اکٹھا ہو جاتا ہے تو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی اسی طریقے سے جو زیر ناف بال ہے وہاں بھیڑ ملنے کی جگہ ہے وہاں پر पर آتا ہے है और बाल है, भी ہوتے होते हैं तो اس उसको एक انوائرمنٹ مل جاتی ہے پسینے کو وہاں رہنے کی بدبو پیدا ہو جاتی ہے جبکہ پاؤں کی انگلوں کے درمیان ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ویسے بھی ہم وہ وضو کے اندر اس کو دھو لیتے ہیں وہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن جو لوگ زیادہ گراپیں استعمال کرتے ہیں تو ان کو بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ ان کو وہاں سے بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے تو یہ اس کی شریح حکمت ہے ان جگہوں سے بال کو ریموو کرنے کی ختم کرنے کے اوپر تو اس وقت پوری انسانیت کا تقریباً اجماع ہو چکا ہے سوائے ہندوؤں کو چھوڑ کے انہوں نے اس کو مذہبی مسئلہ بنا لیا باقی باقی جوس کرسچن ان کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہے کہ وہ خترہ کرواتے ہیں ایون امریکہ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہاسپٹل میں ہی وہ ختنے کر دیتے ہیں تھا یہ چیز مطلب اسٹیبلش ہو چکی ہے الحمدللہ یہ جو شریعت کی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اسٹیبلش کروا دیا اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب و تہارا چیپٹر میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے آدا ایمان صفائی ہے اس میں روحانی صفائی بھی موجود ہے اور جسمانی بھی موجود ہے دیکھیں ہماری عبادتیں ساری صفائی کے اوپر تو ڈیپینڈنٹ ہیں وضو غسل کپڑوں کا پار کرنا یہ تمام کی تمام چیزیں صفائی کے ساتھ ڈیپینڈنٹ ہیں تو صفائی نس ایمان ہے اب اس میں ایکزیجریشن بھی نہیں ہونی چاہیے نہ تو صفائی کا اہتمام کرتے ہوئے کوئی شخص ہمیشہ شیشے کے آگے کھڑا رہے ایسا بھی نہیں ہو جانا چاہیے اور نہ ایسا ہو کہ اپنے آپ سے وہ بے پرواہی کا شکار ہو جائیں بلکہ شریعت میں یہ چیز پتنگ کی گئی ہے کہ کوئی شخص صائےفائی اور ستھرائی کا اور پاکیزہ رہنے کا خوشبو لگانے کا اہتمام کرے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر موجود ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا بولے آباد تو ایک صحابی نے مسئلہ ہی حل کر دیا ان کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تو چاہتا ہے کہ اس کے کپڑے اچھے ہوں اس کی جوتیاں اچھی ہوں کیا یہ بھی تکبر ہے تو آپ صلی اللّہ علیہس نے سرمایا نہیں یہ تکبر نہیں ہے بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے انع کرو اس کو قبول نہ کرو اور لوگوں کو حقیر جانو یہ تکبر ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات بھی شاد بنوائی ام اللہ جمیل الشباحب الجمال بے شک اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے یہ ہمارے نبی کی تعلیمات ہو سکتی ہیں نا صل اللہ <تصفح> صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے خوبصورتی کو تو تکبر کیا ہے حق بات سے اناد کرنا کسی کو قرآن اور حدیث کھول کے بتا دیا جائے اور وہ بات کے بولنا کرے ایک بندے کو بتا دیا جائے بھئی صحیح بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ یہ لکھا ہے اور وہ آگے دیکھے اتنے بڑے بڑے بزرگ میرے پاگل ہیں مولوی پاگل ہیں حق بات سے انعت کر لے وہ متکبر ہے اصل میں وہ قرآن اور حدیث کے منہ میں اپنا لکمہ ڈالنا چاہتا ہے اور اسی طریقے سے دوسرے مسلمانوں کو حقیر جاننا جس طرح یہ ہمارے لوگ جو کلب کا سوٹ یا یہ کدر وغیرہ کا پہن کے باہر نکلتے ہیں یہ جائز ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی عام مسلمان غریب آدمی کو تکبر کی نظر کے ساتھ دیکھنا یہ بہت بڑا ظلم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے محفوظ فرمائے اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنبی دعود کے اندر حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جسے اللہ نے بال دیے ہیں اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو سوار کر رکھیں سر کے بال بھی دھائی کے بال بھی اور سنن نسائی اور مسند امام احمد میں حدیث موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے بڑا غیر معیاری لباس پیدا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پورا انٹرویو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتا تیرے سورس آف انکم کیا ہے تیرے ریسورسز کیا ہے تیرے ایسرٹ کیا ہے تو اس سے جب انٹرویو کیا تو پتا چلا بڑا امیر آدمی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر تجھے اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے تو تیرے جسم پہ اس کا اثر نظر آنا چاہیے سبحان اللہ بلکہ جامعہ ترمزی میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر اس کی دی ہوئی نعمتوں کا اثر دیکھ کر خوش ہوتا ہے سبحان اللہ. کہ میں نے اس کو یہ نعمت دی اور اس کا اثر اس کے اوپر نظر آ رہا ہے الحمد لیکن وہی بات یاد رکھنی ہے فضول خرچی نہیں کرتی اس کی آڑ کے اندر دوسری پینڈولم کی اسٹریم پہ نہیں چلے جانا اور ٹین کمانڈمنٹ یاد رکھنی ہے جس میں وہ تیسری کمانڈ ہے سورہ بنی ترائیل میں آیت نمبر سترہ سے انتالیس کے دوران آیت نمبر پچیس اور چھبیس کے اندر کہ فضول خرچی مت کرو فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں تو فضول خرچی اور اپنے اوپر نعمتوں کا اظہار اس میں فرق ایک بیلنس ہونا چاہیے ایک آپٹیمل راستہ اس میں اختیار کرنا چاہیے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کچھ باتیں ہو جائیں اس معاملے میں اس سے پہلے یہ حدیث جو سن نسائی اور مسند امام احمد میں ہے یہ معاملہ بالکل کلیئر کر دے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا اس کے بال بکھرے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملتی کہ اپنے بالوں کو سنوار لے اور ایک شخص کو دیکھا اس کے کپڑے بڑے گندے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کوئی چیز نہیں ملی کہ یہ اپنے کپڑے دھو لے اور صاف کپڑے پہنے یہ صحیح حدیث ہے میں بیان کر رہا ہوں ضروری حدیث ہے تو صحیح عدیث ہے الحمد للہ کانٹیکس میں بیان کی ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بالوں کا ذکر ہو جائے صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کانوں کی لو تک تھے میں نے پہلے بھی بتایا اور بعض کدوں سے اوپر اوپر یہاں تک بھی آ جاتے تھے اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کے سینٹر میں مانگ نکالا کرتے تھے جس کو ہم چیر کہتے ہیں نکالنا آدھے بال اس طرف آدھے اس طرف صحیح رائشہ فرماتی ہیں سنبی دعود کے اندر جامعہ سلم میں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی کیا کرتی تھی تو اس کے دو حصے بالوں کی بنا دیتی تھی درمیان میں سے ادھر اور ادھر تو اس سے بات پتا چلی کہ سنت یہ ہے کہ جو بالوں کا جو مانگ ہے وہ درمیان میں نکالنی چاہیے تو سائڈ پہ مانگ نکالنا یہود و نصارا کا طریقہ اور وہ سنبی دعود کی حدیث بھی یاد رکھیں گے جو شخص جس قوم سے مشابہت اختیار کرے گا قیامت والے دن اس کے اندر شمار کیا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ضائع ہو جائے گا مراد یہ کہ شرمندگی والا کام ہے کہ وہ ماننے والا تو ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور یہود و نثارہ کے طریقے پر ہو اللہ تعالی ہمیں اس طرح کے معاملات میں سنت پر عامل بنائے اور اس یہود نصارہ کے طریقے سے بچائے اور صحیح بخاری اور مسلم میں یہاں تک موجود ہے کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع کے اوپر اپنے بالوں کو کسی چیز سے چپکایا ہوا ہے اکٹھا کرنے کے لیے جس کو آج ماڈرن زمانے میں آپ جل کہہ سکتے ہیں تو جل لگانا بھی سنت ہے بالوں کو اکٹھا کرنے کے لیے سارا اتنے بڑے جب بال ہوں گے جہاں تک بال رکھے میں تو وہ بال جو ہیں وہ اب حج کے موقع پر آپ تو نے امامہ تو نہیں پہنا ہوتا تھا وہ بہاری مسلم کے اندر موجود ہے کہ احرام کی حالت میں اپنی ٹوپیاں اتار دو پگڑیاں اتار دو امام اتار دو تو حج کے موقع کے اوپر تو سر پر کوئی چیز لینی نہیں ہوتی اب اتنے بڑے بال ہیں تو بکھر جائیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چپکنے والی چیز کے ساتھ اپنے بالوں کو چپکایا ہوا ہوتا تھا اور ابن عمر کہتے ہیں مجھے منظر آج بھی یاد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال چپکے ہوئے تھے اور آپ تلبیہ بلند کر رہے تھے لبئی ک اللہک لبئی کلا شریق اللہ کا شکر ہے ساتھ انہوں نے بیان کر دیا انہوں نے لوگوں نے کہنا تھا ننگے سر رہنا بھی سنت ہے یہ حج کے موقع پہ حج کی سنتیں بالکل ڈفرینٹ ہے وہ عورتوں کے ساتھ اپنی بیلیوں کے ساتھ تعلق بھی نہیں قائم کر سکتے ناخن کاٹنا بھی منع ہے بال اتارنا بھی منع ہے تو ہاج والی سنتیں جو ہیں وہ عام حالت میں بالکل میچ نہیں کرتی اس کو عام حالت میں نہیں لگایا جا سکتا اب آخر میں اس کانٹیکس میں میں گاڑی کے مسئلے کو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں لیکن وہ اگلی دفعہ انشاءاللہ کروں گا کیونکہ اب ٹائم ہمارا درس کا مکمل ہونے والا ہے بس ایک بات میں بیان کر دوں عورتوں کے حوالے سے زیادہ تر مسائل ان کے ڈسکس ہوئے اگلی دفعہ انشاءاللہ مردوں کی سختی آئے گی پرانا سنت کی روشنی میں تو عورتیں اپنے چہرے کا پردہ اس کا بھی اہتمام کریں اس میں اس وقت یہ چیزیں بگوس بن چکی ہیں اور ایون ڈاکٹر ذاکر نائٹ بھی شیخ البانی صاحب کی تحقیق سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی حالانکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے جو انہوں نے دین کی خدمت کی ہے وہ اپنی جگہ اور ہمیں ان کی خدمات کا بالکل اعتراف ہے لیکن غلطی کسی شخص سے بھی ہو سکتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی شخص معصوم نہیں ہے تو ان کا احترام اپنی جگہ ان کی عزت اپنی جگہ ان کی اسلام کے لیے جو خدمات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن یہ جو معاملہ انہوں نے کھولا ہے شیخ البانی کی اس تحقیق سے متاثر ہو کر کہ عورت اپنے چہرے کا نقاب نہ بھی کرے باقی جسم کو چھپا لے تو یہ جائز ہے تو بھائی ایسا نہیں ہے پرانے پاک میں سورت الاحزاد سورت النور پری ڈیٹرمنٹ ریزلٹ کے بغیر خود پڑھیں آپ کو پتا چل جائے گا کہ پردے کے کیا احکام ہیں میں ڈیٹیل میں اس میں نہیں جانا چاہتا لیکن ایک چیز میں ضرور بیان کروں گا صحیح بخاری اور مسلم کی متفق متفقن حدیث ہے جو عمائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو ہے معاذ اللہفر اللہ زنا کی تہمت لگی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی براد کا اعلان کیا سورت النور کے اندر اس کے اندر اس صحابی کے الفاظ ہیں جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا بعد میں اور پہچان لیا تھا پھر آپ عزی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردہ کر لیا تو وہ کہنے لگے وہ الفاظ ہے بخاری مسلم میں کہ میں نے اما عائشہ کو اس لیے پہچان لیا تھا کہ میں نے آیات پردہ نازل ہونے سے پہلے سیدہ عائشہ کو دیکھا ہوا تھا اس کا مطلب بعد میں نہیں ہوا دیکھی جاتی تھی بالکل واضح ثبوت ہے اب اس طرح کی تحقیق میں پڑ جانا اور اس کی وجہ سے مسلمانوں کے لیے اور کہنا جی چہرہ تو زینتی کوئی نہیں ہے بھائی وہ چہرے کی وجہ سے تو عورت کو بسم کیا جاتا ہے کتنی نان سائنس اور نان سائنٹیفک بات ہے یہ بات کرنا کہ چہرہ زینت ہی نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر یہ چیزیں نہ بھی ہوتی تب بھی آج کے دور میں اجتہادی طور پر بھی چہرے کا نکاب بہت ضروری ہے بلکہ قرآن میں تو چہرے کا نکاح ہے وہ تو بڑا سخت ہے وہ تو ہے جلباب گونگٹ اپنا آگے ڈالیں اس طریقے سے اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی اور آج اس کے قریب قریب جو سب سے بہترین پردہ ہے وہ ہمارے جو علاقہ گیر کی عورتیں یا افغانستان میں جو عورتیں کلچرل ان کا جو پردہ ہے کلچرل پر جس کو وہ ٹوپی والا اس کو شٹل کوک بر کا کہتے ہیں وہ بہتر ہے کیونکہ اس میں آنکھیں بھی نظر نہیں آتی البتہ یہ کسی نہ کسی معاملے میں ان کی آنکھوں کے کھلا رہنے کی اجازت دی جا سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل جس طریقے سے پولوشن ہو چکی ہے اور سڑکوں پہ چلنا بہت دشوار ہے تو اس اعتبار سے کبھی نکلنا پڑے تو اس کی جسٹ آخری درجے میں اجازت مل سکتی ہے باقی جو چیرت بول یہ بالکل زیادتی ہے باقی کی نمبر پہ اگلی دفعہ ڈیٹیل سے ڈسکشن کریں گے الحمدللہ پچھلی دفعہ صورت النساء آیت نمبر 119 کے تحت مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں سے متعلق ناخنوں سے متعلق اسی طریقے سے دیگر آزاد سے متعلق کیا شرعی احکام ہیں اس کے اوپر میں نے تقریباً چالیس منٹ گفتگو کی تھی آج انشاءاللہ تعالی اسی کانٹیکسٹ میں داڑھی کے مسئلے کے اوپر ڈسکشن ہوگی ان ڈیٹیل تاکہ یہ ایک بہت بڑا ایسٹ تیار ہو جائے اس حوالے سے کہ فرقہ واریت سے بالا ہو کر گاڑی کے مسئلے کو مسلمانوں تک پہنچایا جائے لیکن اس سے پہلے کچھ مزید وضاحتیں پانچ پچھلے درخت کے حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ ہم شروع میں ہی ڈسکس کر لیں کسی آیت کے تحت صورت النساء آیت نمبر 119 اس میں جو شیطان کی چالیں آئی تھی ان میں سے ٹاپ آف دا لسٹ چال یہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم والا عام اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا فل رن نل فل پس وہ ضرور بدل دیں گے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو تو اللہ تعالی کی تخلیق کو بدلنے میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں اس پر ڈیٹیل سے گفتگو ہوئی تھی وہ پانچ چیزیں جو رہ گئی تھیں پچھلی دفعہ کو میں بیان کر دیتا ہوں ان میں سے پہلی چیز یہ کہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن حدیث ہے کہ امام کائنات سعید الآرین شفیع الحمد للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنے چہرے کے بال نوچتی ہیں تو اس پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ جو یہ آئی بروز کا مسئلہ ہے یہ بیان کیا تھا تو اس میں بسا اوقات کسی بھی ہماری مسلمان بہن کو یہ وسوسہ آ سکتا ہے کہ میں تو شروع سے آئی بروز بنوا رہی ہوں اب اگر میں نے یہ بنوانا چھوڑ دیے تو شاید میرے آئی بروز بہت زیادہ پھیل جائیں اور بڑھ جائیں تو یہ بالکل شیطانی وسوسہ ہے اللہ تعالی نے یہ اسپیشل قسم کے بال بنائے اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں لیکن یہ والے بال ان کے کالے ہی رہتے ہیں اور یہ خاص ہاتھ سے زیادہ بڑھتے نہیں ہیں میرے اپنے گھر کی مثال میری جب شادی ہوئی تو شادی سے پہلے میری وائف جو ہے وہ یہ بنواتی تھی اور وہ بھی کیا وہ کالج کی لڑکیوں نے زبردستی یہ کام شروع کروا دیا تو میں نے اس کو شادی کے فوراً بعد کہا کہ اب یہ تم نے کام نہیں کرنا اب الحمدللہ للہ سال ہے اور وہ یہ کام نہیں کر رہی اس کے باوجود کوئی زیادہ نہیں پھیلے جو نیچرل ہیں وہ وہیں پر ہے تو یہ شتانی بسفا اس حوالے سے نہیں آنا چاہیے اس پر توبہ کرنی چاہیے دوسری چیز جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ انس بن مالک نبی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لیے ناپن اور مونچھوں کے بال اور زیرناف بال اور بغلوں کے بال ان کے بارے میں چالیس دن کی لمٹ ارشاد فرمائی ہے کہ چالیس دن کے اندر اندر, اندر ان کو کاٹنا ہے تو یہ حکم مرد اور عورت دونوں کے لیے لہٰذا وہ عورتیں جو لمبے ناخن رکھتی ہیں تو وہ بھی شریعت کے خلاف چل رہی ہیں عورت کو بھی یہ اجازت نہیں کہ وہ اپنے ناخن لمبے کریں یہ اپنے گوشت کی کھال جو یہ یہاں پر اینڈ پہ انگلیوں پہ آتی ہے یہاں سے بڑھانے کی اس کی اجازت نہیں ہے چاہے مرد ہو یا عورت البتہ عورتوں کو نیل پالش لگانے کی اجازت ہے اگر وہ وضو اور غسل کے دوران احتیاط کر لیں یعنی جب وہ وضو کرنے لگیں یا غسل اتارنے لگیں تو نیل پالش کو ریموو کر لیں وہ پالش ریموور مل جاتے ہیں ریموو کر کے بزرگ غسل کا استعمال کر لیں تو پھر کوئی حرج نہیں ہے نیل پالش لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ اس کے اندر کوئی کیمیکل کانٹیکٹ ایسے موجود ہیں کے جن کے بارے میں کوئی شریک حکم لگا ہو حرام کے زمرے میں اسی طریقے سے عورتیں سرخی بھی استعمال کر سکتی ہیں زینت کے طور پر لیکن یہ نیل پالش لگانا یا سرخی لگانا یا اسی طریقے سے دیگر زینت کی چیزیں کرنا یہ خالص اپنے خامند کے لیے ہوں گی یا پھر ایسی مجلس کے لیے جہاں صرف عورتیں ہوں غیر میرم مردوں کے درمیان اس طریقے سے میک اپ کر کے اور بن ٹھہن کے پھرنا قط حرام ہے اور یہ شیطانی راستہ ہے عورتوں کے لیے ایک زیادہ آسانی اس معاملے میں یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے جو مہینے میں ایک دفعہ مخصوص ایام آتے ہیں پیریڈس سات آٹھ دن کے لیے اس دوران وہ خوب اپنا شوق پورا کر سکتی ہیں نیل پالش لگا کے کیونکہ اس دوران انہوں نے نہ تو وضو کا ہے مسئلہ نہ غسل کا اس کے علاوہ بھی اگر لگائیں تو وضو اور غسل کے معاملے میں ان کو احتیاط کرنا ضروری ہوگی تیسری وضاحت کہ میں نے بیان کیا تھا سعید بخاری اور مسلم کے علیہ حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو خوبصورت دکھنے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان خلا بنواتی ہیں نیچرلی وہ خلا نہیں ہے لیکن وہ جان بوجھ کر گھسوا کے خلا بنواتی ہے تو یہ تو حرام ہے لیکن اگر کسی مرد یا عورت کے دانت ٹیڑے ہو تو یہ میڈیکل ایشو ہے تو وہ تار لگوا کر جو یہ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں اپنے دانت سیدھے کروا لیتے ہیں تو یہ کروانا جائز ہے کیونکہ وہ ان کی خلقت پہلے ہی بگڑی ہوئی ہے ان کو اپنی اصلی جگہ پر لے کر آنا یہ میڈیکل ایشو ہے یہ بالکل جائز ہے اس طرح جس طرح کے پلاسٹک سرجری کروانا اگر کسی شخص کی ایکسیڈنٹ کے دوران کھال وغیرہ چل گئی ہے اس کے لیے ویسے جوان بننے کے لیے جس طرح مائکل جیکسن نے کروائی ہوئی تھی یہ حرام ہے تو یہ ایشو بھی اس میں کلیئر ہو گیا اسی طریقے سے اگر کسی کی ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہو اور سانس لینے میں پرابلم ہو تو وہ بھی ناک کی ہڈی کٹوا سکتا ہے یہ بھی میڈیکل ایشو ہے یہ خلقت کو بگاڑنے میں نہیں آئے گی اسی طریقے سے اینک استعمال کرنا یا آنکھوں میں لینز لگانا اپنی نظر کو درست کرنے کے لیے تو یہ جائز ہے البتہ یہ آج کل جو یہ فیشن چل نکلا ہے کہ عورتوں نے مختلف کلر کے لینزز رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی آنکھوں کو بھی خراب کرتی ہیں تو یہ خام خواہ جو ہے فضول خرچی اور اسراف کے زمرے میں آئے گا چوتھی وضاحت وہ ہے جو پلکوں کے بال سے متعلق یہ جو ان پہ بھی بعض عورتیں جو ہیں وہ آئی لیشز استعمال کرتی ہیں اپنی پلکوں کو لمبا دکھانے کے لیے دھوکہ دینے کے لیے دوسرے معنوں میں اور اس کو فیشن کا نام دیا جاتا ہے تو اس کو کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہے البتہ اگر مسکارا وغیرہ لگا لیا جائے یا آنکھوں میں سرما لگا لیا جائے تو سرما لگانا تو بالکل سنت ہے اور یہ جائز ہے اور اگر کوئی عورت اپنے خامند کے لیے یہ زینت کرے گی تو انشاءاللہ اس کو ثواب بھی ملے گا کیونکہ خامند کی خوشنوزی میں عورت کے لیے اللہ کی خوش شامل ہے اور پانچویں وضاحت یہ ہے کہ بالوں کو رنگنا وہ میں نے پچھلی دفعہ اس لیے ایڈریس نہیں کیا تھا کہ وہ آج انشاءاللہ شاء داڑھی کو رنگنے کے بارے میں جو گفتگو ہوگی اس پہ کور ہو جائے گا لیکن میں یہاں پر ضمن دو حدیثیں ضرور بیان کر دوں باڑوں بالوں کو رنگنے کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر سعیدنا ابھی کہافا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سعیدنا وبکر صدیق رضی ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش کیا گیا تو ان کی داڑھی اور سر کے بال سفید بالکل چمکدار سفید تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اپنے بالوں کو رنگ سے بدلو سفید نہ رہنے دو لیکن سیاہ کلر استعمال نہ کرتا یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے تو سیاہ رنگ سے بالوں کو رنگنا چاہے وہ مہندی کے ذریعے ہو مہندی کے ذریعے یا کسی کلر کے ذریعے ہو سیاہ کلر نہ مرد استعمال کرے نہ عورتیں البتہ اس کے علاوہ تمام کلر استعمال کرنے کی اجازت ہے سرخ رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے مہندی رنگ زرد رنگ استعمال کر سکتے ہیں ڈارک براؤن کلر استعمال کر سکتے ہیں گرے کلر استعمال کر سکتے ہیں کالا رنگ نہیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں خطرناک ترین وہ روایت ہے جو سن نبی داود کے اندر موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کبوتروں کے سینے کی طرح جس طرح کبوتر کے جو سینے ہوتے ہیں یہ پوٹے وہ ایسے کبوتر جو وائٹ کلر کے ہوتے ہیں اور یہاں پر ان کے کالے داغ ہوتے ہیں بالوں میں چاہے کبرے قسم کے سمجھے تو وہ کبوتروں کے سینوں کی طرح اپنے بالوں کو کالا کریں گے ایسے لوگ قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گے اور معذرت کے ساتھ اس کی سب سے بڑی مثال ہمارے مولوی ہیں یہ ہے ہی آج کل کے مولویوں کے مولویوں بارے میں کہ انہوں نے کالی سیاہ داڑی کی ہوتی ہے اور یہ سینے کے سینے پہ یہی بال آتے ہیں سر کے بال تو اس میں نہیں آتے اور یہ زیادہ مسئلہ جو ہے یہ مولویوں کے ساتھ ہے اللہ ماشاء اللہ جو سمجھدار لوگ ہیں کہ وہ اپنی داڑیاں خوب کالی سیاہ کرتے ہیں داڑھی کو ڈارک براؤن کرنا جائز ہے میدی کے ذریعے بھی کلر کے ذریعے بھی گرے کلر کرنا جائز ہے لیکن کالا رنگ پیورلی یہ کرنا حرام ہے اور اس کی سختی سے مانت ہے اسی طریقے سے اس حدیث کی روشنی میں یہ بھی بات پتا چلی کہ داڑھی اور سر کے بالوں کو رنگنا یہ اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے تو رنگنا بہتر ہے اگر کوئی نہیں رنگتا تو وہ جائز ہے وہ آگے حدیثیں بھی آ جائیں گی البتہ رنگنا جو ہے وہ افضل ہے اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ سفید بالوں کو اکھاڑنا اپنی داڑھی میں سے یا سر میں سے یہ بھی حرام ہے سنبید سن کے اندر حدیث موجود ہے کہ امام کائدات صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھیڑنے سے منع فرمایا ہے رنگ بدلنے اس کا لیکن اکھیڑ نہیں سکتے کہ چاند ایک بال سفید آ داڑھی کے یا سر کے تو خوبصورت دکھنے کے لیے انسان ان کو نکال دے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید بال اکھڑنے سے منع فرمایا اور ساتھ ہی فرمایا کہ سفید بال مسلمان کا نور ہے اور جس کے بال اسلام کی حالت میں سفید ہوئے یعنی اس نے اسلام میں زندگی گزاری پھر اس کے بال سفید ہونا شروع ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا فرمائے گا اس کا ایک گناہ معاف کر دے گا اور ایک درجہ بلند کرے گا ایک کتنی بڑی فضیلت ہے تو سفید بال اکھاڑنے کی اجازت نہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفید بال اگر کوئی رنگ لے گا تو اب اس کے سفید نہیں رہے تو اس کو ثواب نہیں ملے گا یہ معنی نہیں ہے اس کا مراد یہ ہے کہ بالوں کو اکھاڑنا نہیں ہے اگر کوئی سفید رکھتا ہے تب بھی ثواب ملے گا یا سفید کو رنگ لیتا ہے تب بھی ثواب ملے گا الحمدللہ یہ ایشو ہمارا کنکلوڈ ہوا